سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو زیبا ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم والا یوم الدین انصاف کے دن کا حاکم وردگار, ہم تری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں ہم کو سیدھے رستے چلا سیرو پلین ان لوگوں کے رستے